ہیلا شرع کی حیثیت کیا بہت لمبا اصل میں یہ گنوان ہیلا شرع کیا بظاہر یہ کہتے ہیں ہم کہ بھائی کوئی غریب آدمی ہے یا سید ہے یا مسجد زیر تعمیر ایک شخص زکات کا مستحق ہے اس کو پیسے دے دیے کا صاحب آپ اسے قبول کر لیں اب قبول کرنے کے بعد کہیں اب مسجد میں دے دیجیے یا کسی غریب میں عموماً عوام میں اس کو ہیلا شرح کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پر بڑے زور شور کے ساتھ سیٹ لوگ مالدار لوگ بہت عمل کرتے ہیں اب میں اس کی حقیقت بتاتا ہوں شرعی ہیلا کر کے مسجد میں پیسہ لگانا یہ جائز نہیں شرح ہیلا بھی اگرچہ جا کیا جائے کیا مجبوری سخت دینی مجبوری جب تک نہ ہو اس وقت تک شرعی ہیلا جائز نہیں کیا مجبوری مجبوری ہو کوئی مسئلہ لوگ فتح و دکھا دیں جی یہ فتح میں یہ ہے کہ ہلا کر کے مسجد میں پیسہ لگا دیا جائے مفتی محمد وقار الدین صاحب نے اپنے زمانے میں اس پر مفصل فتوا دکھا یعنی جو میں بتا رہا ہوں یہی اس زمانے میں انگریزوں کا راش تھا انگریزوں کے زمانے میں مسلمان بچارے اتنے غریب ہو گئے کہ امام کو دینے کے لیے تنخواہ مسجد میں سفیدی کرانے کے لیے چونا کرانے کے لیے پیسہ نہیں مسجد اگر کہیں ڈائمج ہو جائے کوئی حصہ اس کا شہید ہو جائے تو مسلمانوں کے پاس اس کے بنانے کی رقم اس کا پیسہ نہیں اس تناظر میں آلہ حضرت فرمایا کہ ہیلہ شرعی کر کے اب مسجد میں لگا دیا جائے آج اگر آپ زکوٰۃ کا ہیلا نہ کریں کیا مسجد نہیں بنیں بالکل بن جائیں گے مسجد دیکھیں اللہ تعالی کا کوئی نہ کوئی بندہ آئے تھے اور مسجد جو ہے وہ بنا دیں اور اگر اسی طرح آپ ہیلے کو جائز کر دیں اور سیروں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے وہ کیا کریں گے اپنے چپراسی کو بلائیں گے ڈرائیور کو بلائیں گے اس کو نوکری کرنی ہے نا بےچارے یہ لو بھائی ہم تمہارے کو یہ دس لاکھ روپئے دے رہے ہیں یہ تم قبول کر کے ہمیں واپس کر دینا اس بیچارے کو نوکری کرنی ہوگی یہ کرے گا نہیں کرے گا سیٹ صاحب کے پیسے لے گا اس کے بعد میں واپس کر دے گا ہر سیٹ اپنے چپراسی سے ہر سیٹ اپنے نوکر سے ہر سیٹنی صاحبہ اپنی آیا اور جناب ماسیوں سے یہ عمل کرنا شروع کر دیں کیجئے آپ میں کسی کے خلاف فتوا نہیں دے رہا اکل سے اس کو سوچئے اگر ایسے ہیلے شروع ہو جائیں کسی غریب کا لاکھ دو لاکھ روپے آٹے کے ڈبے میں رکھے ڈبے میں اور اس کے اوپر بھر دیا آٹا اور آٹا بھرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کسی کو دے دیا لو بھائی یار تم غریب آ بے در آؤ یہ آٹا لے جاؤ تم کھانا یہ آٹے کا ڈبا لے کر چلا تو پیچھے اپنا ملازم بھی آٹا بیچو گے بیچنے کی کیا ضرورت میں تو اپنے بال بال نہیں بھائی بہت سب ضرورت آٹے کی آٹا کتنا دس کلو ہوگا یہ پانچ سو روپے ارے اس نے کہا دس کلو آٹا پانچ میں میں رہا ہے تو اس میں تو بیس کلو آٹا آ جائے اس غریب نے ڈبا حوالے کر دیا شیٹ صاحب نے آٹا نکالا اور پیسے نکال کر اپنی کچوری میں رکھ لی مجھے بتاؤ یہ آپ کو ملامت کرے گا کہ یہ آپ نے غلط کیا ملامت کرے گا نہیں کرے گا یہی اندر کا مفتی ہے جس کو قرآن مجید نے اور مشایق اور صوفیاء نے نفسِ لغوامہ کا نام دیا یعنی وہ انسان کی حص جو اس کو ملامت کرے اگر اس طرح آپ حلا کرنے لگ جائیں مجھے بتائیے کسی غریب کا بھلا ہوگا نہیں ہوگا تو حلا کب دیا جائے نسال کے طور پر دین کا نقصان ہو رہا دین کا نقصان ہو رہا مثلاً کوئی مدرسہ نہیں چل رہا بکر زکات دین کا نقصان ہوگا جتنے مدارس ہیں بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے بچے کبھی نہیں آتے میں پڑھنے کے سب غریب بچے آتے اس لیے کہ ہمیں تو مولوی بننا ہی نہیں ہمیں تو صاحب بننا بابو بننا ٹھائی سوٹ پہننا نماز تو کوئی بھی پڑھا دے تو پنجاب اور بنگال سے آ کر کے یہ ہماری سوچ ہو گئی مالدار لوگ تو سب غریب لوگ پڑھتے یہ غریب لوگ سب کے سب زکوات کے مستحق آپ اگر دار المجید تشریف نہ پچانوے فیصد سے زائد بچے دارال میں سکھا کے مستحق ہیں اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ان سارے بچوں کو لائن لگا کر سب کو پانچ پانچ ہزار روپے سکاط کے دے دیں کہ بیٹا پورے سال تم کھانا کھانا مجھے بتائیے بچے کھا سکیں خرچ لیں کہیں چلے جائیں کوئی گاڑی لے موٹر سائیکل کوئی سائیکل سب خرچ ہو جائیں اب ان کو کھلانا ہے استاد کن کے لیے رکھا ہے انہیں بچوں کو پڑھانے بجلی کے لیے چلتی بجلی کا بل ہم زکاط سنی دے سکتے بجلی کائ کے لیے جلتی ان بچوں کے لیے باورچی کے لیے رکھا ہوا ان بچوں کو کھانا پکانے کے لیے یہ آٹا اور چاول کس کے لیے آتا بچوں کو کھلانے کے لیے ایسے معاملے پر ہیلا کرنا ضروری ہے تاکہ ہیلا کر کے رقم بینک میں رکھ دی جائے بجلی کا بل دیا جائے اسٹاف کی تنخواہ دی جائے بچوں کو کھانا دیا جائے ایسے آواری یا ایسے معاملہ جب پائے جائیں تو اس کو کہیں گے ہم ہیلا شرعی کہ یہاں ہیلے کی ضرورت ہے ایک صاحب ہیں سیٹ صاحب ان کے پاس زکات کے پیسے ایک سید آدمی غریب اور ناتما ہے جسے مدد کی ضرورت ہے سید کو زکات دینا تو صحیح نہیں اب سیٹ صاحب کہتے ہیں میرے پاس تو سوائے زکات کے کوئی نہیں یہ بیچارہ بھوکو مر رہا تو اب فرما گیا اب کسی کو جو زکات کا مستحق ہو اس کو یہ پیسے دے دو اور یہ کو بھائی تم اپنی طرف سے سید صاحب کی مدد کر دو یہ شرعی ضرورت ہے لیکن اعلی حضرت بریلی نے سبحان اللہ فتح و میں ایسا ایمان افروز اس کا جواب دیا ہے کسی نے پوچھا حضرت ہی شرعی کر کے اگر کسی سید کی مدد کر دی جائے تو کیسا ہے ہر چند کے میں نے بتایا کہ جائز ایسی صورت آلہ حضرت فرمایا سبحان اللہ کتنی اللہ کی رحمت اور نعمت سے محرومی ہے حضور فرماتے ہیں کہ میرا نسل کا لڑکا سید اہل بیت اگر پریشان کوئی معاملے میں اور تم سے مسو کسی بھی امداد کا خواہشدار ہے تو فرما جو آدمی سید کی مدد کرے گا میں قیامت میں اس کی ضمانت لیتا ہوں اس کا اگر اسے میں دوں گا میں زمانت لیتا ہوں آدھا فرماتے سبحان اللہ سیدوں کی مدد کرنے پر سرکار قیامت میں زمانت لے اور ہم ہلا کر کے سید کو دے فرماتے نہیں بلکہ وہ نقد سودا کرو جو پیارے مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے سیدوں کی مدد جو ہے اپنے اچھی رقم سے کریں نیک رقم سے نیاس کے کھاتے سے یا سبق نافلہ کا کوئی کھاتا اس سے واجب صدقہ سید کو مت اورڈے سے بھی حت تل امکان جو ہے وہ پرہیز کیا جائے اور اس کی برائیاں میں نے آپ کو بتا دیں